اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی وما اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے خوب چمکتا تارا ان حافظ کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا جست کرتے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹ اور سینوں کے بیچ سے بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار آسمان کی قسم جس سے مہ اترتا ہے اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے بے شک قرآن ضرور فیصلے کی بات ہے اور کوئی ہنسی کی بات نہیں بے شک کافر اپنا سا داؤں چلتے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں تو تم کافروں کو ڈھیل دو انہیں کچھ تھوڑی مہلت دو